اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے ترقہ سے جب تک وہ اپن جوان کو پہنچی اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو ہم کسی جان پر بوجھ نہ ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصحت مانو